بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم عالیہ رسول الکریم عمر رضی اللہ عنہما سے حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں ایک وہ جس کو حق تعالی شاہ ننوں نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغور رہتا ہے دوسرے وہ جس کو حق تعالی شاہ نو نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرش کرتا ہے فائد محض شیخ نور اللہ مرکز و لکھتے ہیں قرآن شریف کی آیات اور احادیث سے کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی اور ناجائز ہونا مطلقن معلوم ہوتا ہے اس حدیث شریف سے دو آدمیوں کے بارے میں جواز معلوم ہوتا ہے چونکہ وہ روایات زیادہ مشہور و کثیر ہیں اس لیے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب ارشاد فرمائے ہیں اول یہ کہ حسد اس حدیث شریف میں رش کے معنی میں ہے جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں حسد اور غبطہ میں یہ فرق ہے کہ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے خواہ اپنے پاس حاصل ہو یا نہ ہو اور رشک میں اپنے پاس اس کے حصول کی تمنا و آرزو ہوتی ہے عام ہے کہ دوسرے سے زائل ہو یا نہ ہو چونکہ حسد بلاجما حرام ہے اس لیے علماء نے اس لفظ حسد کو مجازن غبطہ کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے جو دنیاوی امور میں مباح ہے اور دینی امور میں مستحب دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ بسا اوقات کلام علی السبیل و تقدیر مستعمل ہوتا ہے یعنی اگر حسد جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں ایسی تھی کہ ان میں جائز ہوتا سبحان اک اللہ و بحمک اشد اللہ الہ اللہ الیک